السلام علام سید المبیاسلیم قال الله تعالیٰ و تبارک بلقرآن المشید و الفرق الحمید بسم الله الرحمٰن الرحیم بلآخراتِ ہوں یو الله صدق اللہ و صدا کا رسول الحمد الکریم الروف الرحیم اللّہ نبی الغلوبہ نابن قرآن وزینخلاق نابن قرآن وَاذْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرْآنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تاریخ و توصیف اللہ جلّہ مجد کریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کے شخص ہاتھ بھی اللہ جلّہ وعلیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع ام رسول مختصم نبی مقرر اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے گی مالک کے رقاب امن فخر ارب و اجم والالی کون مکان سیاہ لا مکان سید دے ان سجا لالا روخان نیر رے تا باں سر نشینے مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ شاہ حسینہ تل مائے تور آ سا قہلے زہرا جمالہ جلوائے سبھے اظم نورے ذاتے لنگ ذل بائ سین آدم فخرے آدم بگنی آدم نیر بدھا راز دار ما اوہ شاہد متحص صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مطتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں اراد اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زوی احتشام برادران اسلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے درس قرآن میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کا ایمان بالختب بیان کیا گیا متقین کی جو خوبی بیان فرمائی گئی اس کا تذکرہ ہوگا وہ بالآخراتے ہوں کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ متقین کی ایک صفت ہے جس کا یہاں بیان کرشاد فرمایا گیا وہ بل آخرات ہوم یو کی نون اور آخرت پر وہی یقین رکھنے یہود اور نصارہ ان کے ہاں بھی آخرت کا تصور موجود ہے بلکہ جو غیر الہامی دین ہیں ان میں بھی آخرت کا کچھ نہ کچھ تصور موجود آواغان کے نام سے ہو تناسق کے نام سے ہو یا کسی اور انداز سے آخرت کا تصور ہر قوم اور ہر دین دھرم میں موجود ہے لیکن یہود و نصارہ نے آخرت کا جو تصور پیش کیا وہ ناقص ہے کہ جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کا تو معاملہ الگ ہیں لیکن جو الہامی مذاہب ہیں ان کا تصور آخرت تو ایک جیسا ہونا چاہیے لیکن تھا تو وہی آخرت کا تصور جو حقیقی طور پہ قرآن نے دیا لیکن یہود نے اور نصارہ نے اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر لی مثال کے طور پہ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہم اولاد انبیاء ہیں اور اگر ہم گئے بھی تو صرف چالیس دن تک جہنم میں رہیں گے اور وہ وہی چالیس دن ہیں جب ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کی پرستش کی تھی لہٰذا پہلے تو ہم جائیں گے نہیں اور اگر گئے تو صرف لن تمسنار اللہ ایا مما دودا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن یعنی وہ چالیس دن پرست اور پوجا تو ان کے ابوجزاد نے کی تو ان کو یہ سزا کا کی اور کیسری بات یہ جو جرم کریں گے یہ جو خطائیں اور غلطیاں کریں گے اس کی انہیں سزا نہیں ہوگی وہ کیوں جو کیا ہے اس کی سزا نہیں ہوگی اور جو نہیں کیا اس کی سزا ہوگی تو عجیب قسم کا دین اور عجیب قسم کا عقیدہ انہوں نے اپنی خواہشات سے گھڑ لیا عیسائیوں نے عقیدہ گھڑا عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے سولی چڑھایا گیا ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی چڑھایا گیا بلکہ سلامتی کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا قرآن مجید نے اسی چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا عیسائی کہتے ان کو سولی چڑھایا گیا ان کو پھانسی دی گئی سلیب پہ لٹکا دیا گیا تو چونکہ ان کا قصور کوئی نہیں تھا انہوں نے جرم کوئی نہیں کیا تھا کہ جس کی سزا میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تو قیامت تک جتنے بھی آنے والے عیسائی ہیں اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر کسی گناہ کے سولی پر چڑھ جانے کی وجہ سے وہ نجات پائیں گے اور ہمارے نبی ہمارے حصے کی سزا بھگت چکے ہیں جو ہی کیا نا کردہ کی سزا پانے کے ساتھ ان کی امت کو یہ فائدہ پہنچا یا قیامت تک عیسائی جو مرضی کرتے رہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا ان کا نبی ان کی سزا بھگت چکا ہے یہ ہے ان کا عقیدہ کفارہ جس نے گناہ میں ان کو دلیر کر دیا جو مرضی کرتے پھرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا یہودیوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے جہنم میں جائیں گے نہیں اور اگر گئے بھی تو چند دن جائیں گے اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی پرانی مجید کے اندر شال فرمایا کہ اگر تمہیں بات کا یقین ہے تو پھر مرنے کی آرزو کروں اور ساتھ ہی فرمایا ولی تمنا ہو آبادا یہ کبھی بھی مرنے کی آرزو نہیں کر سکتے کیوں؟ کیوں نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرتوتیں کی ہوئی تو یہ اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے خود فریبی کے لیے انہوں نے عقیدہ گھڑ لیا کہ ہم چونکہ اولادیں انبیاء ہیں لہذا میں کچھ نہیں ہوگا اور انہوں نے عقیدہ کفارہ کر لیا لہذا ان کا عقیدہ آخرت کا ناقص ہے اور ان کا عقیدہ یہود کا وہ بھی آخرت کا ناقص ہے اسلام نے جو عقیدہ دیا وہ صحیح ستھرا اور پاکیزہ عقیدہ دیا کہ جو جو تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ رامن کاتبین الگ لکھ رہے ہیں تمہارے اعضا الگ گواہی دیں گے اور ایک ایک چیز تمہارے سامنے اس دن آ جائے گی بلکہ بندہ جب اپنی معمولی سے معمولی خطا کو بھی دیکھے گا لکھا ہوا تو کہے گا مال ہاضل کتاب لا سگیرہ تن ولا لا الا تنہا ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی سب کچھ لکھ دیا تو ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے قیامت کے دن ہر شاید تش ہو جائے گی یوم فما له من قوۃم ولا ناصر اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے ہر شے سامنے آ جائے گی تو اللہ تعالی اگر چاہے گا تو اپنے کرم سے کسی کو معاف کر دے گا لیکن اگر وہ سزا دینا چاہے تو کوئی شخص دم نہیں مار سکتا اس لیے اس دنیا کے اوپر انسان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو وہ توبہ کرے توبہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں اور اگر وہ توبہ کے بعد اس دنیا سے چلا گیا اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ موجود رہے تو پھر اس کو اس کی سزا بھگت نہ ہوگی اللہ اپنی مرضی سے چاہے تو بر فرما لے جو حقوق العباد ہیں بندوں کے جو حق ہیں وہ قیامت کے دن بھی معاف نہیں ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ جل شان صاحبان حق کے سپرد کرے گا اور اگر کسی نے کسی کے دو پیسے بھی دبا لیے ہوئے ظلمن تو سات سو بار جماعت نماز اس کے بدلے میں لے لی جائے گی تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور اپنا کیا دھرا کیسے برباد کر رہے ہیں تو عقیدہ آخر جو اسلام نے دیا ہے اس سے بچنے کی امید بھی ہے پکڑے جانے کا اندیشہ بھی ہے لہٰذا بندہ اپنا احتساب رکھے اور قدم پھونک پھونک کے رکھے اور اپنے معاملات کو صاف رکھے ہمارے بنیادی عقائد جو ہیں وہ تین ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ شانہو کو واحد عہد سمت بے نیاز یکتا ذات میں صفات میں ماننا عقیدہ رسالت سالت کا اقرار اور اللہ تعالی کی طرف سے جو خلق خدا کی رہائی کا نظام ہے اس کو تسلیم کرنا تیسرا عقیدۂ آخر جس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی یہ جو کفار مکہ تھے یہ توحید کا انکار نہیں کرتے تھے بتوں کو شامل کرتے تھے ساتھ یعنی وجود باری کا انکار نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایمان رکھتے تھے لیکن بتوں کو بھی ساتھ شریک مانتے تھے لہٰذا ان کے عقیدے میں خرابیا ہے رسالت کا بھی انکار نہیں کرتے تھے رسالت کا حضور کے ساتھ جو انتصاب ہے اس کا انکار کرتے تھے یعنی یہ اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ کوئی رسول ہوتا نہیں وہ کہتے رسول ہوتے ہیں لیکن حضور کے بارے میں کہتے تھے لستہ مرسلہ کہ آپ رسول نہیں ہیں یعنی رسالت کا انکار حضور کی ذات سے کرتے تھے نفس رسالت کے منکر نہیں تھے لیکن تیسرا عقیدہ جو ہمارا اسلام کا بنیادی ہے عقیدہ ای توحید اس کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں جو ہے وہ خاک میں مل جائیں گی تو دوبارہ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا اس بات کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے جتنی بھی مکی آیات ہیں آپ پڑھ لیں اس میں عقیدہ آخرت کا اس بات زوردار انداز میں کیا گیا عموماً مکی آیات کے اندر چونکہ کفار آخرت کے عقیدے کا ڈٹ کے انکار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہم ایسے باہر ہے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کے اس اعتراض کو بیان فرمایا ارشاد ہوا وَدَرَبَلَنَا مَاسَلَا وَنَاسِيَ خَلْقَ اس کی مثال کے جو اپنی خلقت کو تخلیق کو بھول گیا کیا کہتا ہے کالا مئی یوہر غزامہ وہ یا رمیم کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون اٹھائے گا جب کہ یہ بوسیدہ ہو جائیں گے جب خاک میں مل جائیں گی گودے ختم ہو جائیں گے ہڈیوں میں مٹی بھر جائے گی تو ان ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان کیسے بنے گا یہ وہ اعتراض کرتا ہے کل کالا مئی کہ کون ان ہڈیوں کو جوڑے گا جبکہ یہ بالکل بوسیدہ ہو جائیں گے قل اے حبیب آپ فرما دیجیے ان ہڈیوں کو وہی جوڑے گا جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں جس نے انسان پیدا کر لیا اب تو میٹیریل موجود ہے بکھرا پڑا ہے جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا جب مادہ بھی موجود نہیں تھا تو جس نے اس کو پیدا کیا اور پھر انسان بنایا اس کے لیے ہڈیوں کو جوڑ کر انسان بنانا کون سا مشکل ہے تو دو لفظی دو ٹوک اور بڑا خوبصورت جواب دیا حبیبہ فرما دیں کل آپ ارشاد کر دیں یو ہی ان کو وہی دوبارہ زندگی دے گا دوبارہ ان کو جوڑے گا کہ جب جس نے پہلی مرتبہ ان کی تخلیق کی جس نے ہڈیوں کو پیدا کیا ان کو جوڑ کے انسان بھی بنا لے گا تو اور بھی دوسرے مقامات پر اللہ تعالی شاہ شاخ محسوس کے اندر جس مالک نے انسان کو سلب سے اور سینے کی پسلیوں سے نکالا یخر سلب لقادر جب انسان کو تخلیق ہوئی تو وہ سینے کی پسلیوں سے اور سلب سے نکالا گیا تو پھر اس کی تخلیق ہوئی اور کتنی منمونی صورت دے دی گئی تو جب مالک نے وہاں سے نکال کر اتنی خوبصورت صورت سے اس کو نوازا تو جب یہ قبر میں چلے جائے گا تو اس کو دوبارہ کیا اٹھانے پہ وہ قادر نہیں ہے جو پسلی کھینچ کے انسان کو تعمیر کرتا ہے جو سلب کی ہڈی سے انسان کو کھینچ کے تعمیر کر لیتا ہے تو کیا وہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندگی نہیں بخش سکتا تو اس بات فرمایا گیا عقیدہ آخرت کا اس کے دلائل قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں بالخصوص مکی آیات کے اندر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ آخرت کہ ہم دنیا پہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حضور ایک ایک چیز کا حساب دیں گے موت بر حق ہے اور کسی کو موت سے چھٹکارہ نہیں ہے اس کے بعد برزخ کی زندگی کا آغاز ہونا ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اس کے بعد پھر حشر بفا ہوگا لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے حشر کا ایک دن پچاس ہزار سال پہ مشتمل ہوگا ترازو نصب ہوگا لوگوں کے اعمال تو لے جائیں گے اچھے برے اعمال کا بزن ہوگا آج جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے کو جھک جاتا ہے لیکن میزان کا معاملہ برعکس ہے جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر کو اٹھے گا چونکہ نیکیاں نور ہوتی ہیں اور نور کی اٹھان اوپر کی طرف ہوتی ہے تو وہ بھاری پلڑا جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے گا اس کے بعد پھر پل سرات سے گزرنا ہوگا اور وہ بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے اور جہنم کی پشت کے اوپر نصب ہے کوئی بجلی کی صورت کے ساتھ گزر جائے گا کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا کچھ پیدل انسان کی طرح اور کچھ جو ہے وہ جس طرح انسان بڑی مشکل سے چلتا ہے جس کے پاؤں ہاتھ نہ ہو اس انداز سے سست روی سے چلے گا اور کچھ کٹ کر اس کے اندر گر پڑیں گے اور جہنم اور دوزخ اللہ تعالیٰ کے قہر و غذب اور اس کی رضا کے مظہر ہیں جس پہ اللہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا جہنم کی آگ جو ہے وہ اس دنیا کی آگ کے بدلے میں ستر گنا تیز ہے بلکہ اولاما لکھتے ہیں کہ اگر اس جہنم سے کسی شخص کو نکال کر اس دنیا کے آگ میں ڈالا جائے تو اسے نیند آ جائے اس قدر تیز ہے وہ اس آگ کے مقابلے میں جبریل امین سے حضور نے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب جہنمی کو جو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے یہ خفیف ترین عذاب ہے یغلی منہ ما دماغ جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن دماغ پگل کے ناک اور کے راستے سے باہر آ جائے گا یہ سب سے ہلکی عذاب کی قیفیت ہے جو سخت عذاب ہیں اس اس میں میں بڑی بڑی گہری وادی ہیں. جہنم اس میں چیخے گا پکارے گا ستر سال تک تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا اور ستر سال کے بعد داروغ جہنم جھڑک کے کہے گا بول کیا بولنا وہ کہے گا کہ مجھے پانی دو تو اس کو پھر پانی دیا جائے گا کون سا پانی مائے نہیں سلسبیل نہیں کوثر نہیں تسنیم نہیں کون سا پانی اس کو مائے ہم پھیلایا جائے گا اور ہسلیم دیا جائے گا مائے ہم اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب اس کو کٹورے میں ڈال کر اس کے سامنے رکھا جائے گا وہ روپنے کے لیے منہ آگے بڑھائے گا اس سے اٹھنے والی بھاپ سے اس کے منہ کی کھال ادڑ کے اس پیالے میں گر پڑے گی لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا یہ اس کے عذاب کی ایک صورت ہوگی اور غسلین جہنمیوں کے پیپ کا پانی ہوگا اللہ اکبر الیہس اللہ اور وہ اتنا بدبو دار ہوگا امام ابو رجب ہمبلی لکھتے ہیں اگر غسلین کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے انسان تو انسان رہے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے اور اس کو وہ پانی پینا ہوگا اس نے اللہ کی نافرمانی فرمانی کی اس کے حکموں کو توڑا اور اپنی منشاہ اور مرضی اور خواہش کے مطابق چلتا رہا تو کل قیامت کے دن سخت اس کو تکلیف اٹھانا ہوگی جنت اللہ کی رضا کا مظر ہے اور وہاں زمین کستوری کی ہے اللہ تعالیٰ شان ہو نے اس کو رنگا رنگ باغوں سے سجایا ہوا ہے مائع معین کوسل سلسبیل کی نہریں چلتی ہیں دودھ کی نہریں چلتی ہیں پانچ سو سال کی مسافت پر اونچے اس کے درخت ہیں جن کے اوپر پھل لٹک رہے ہوں گے اور جب جنتی آرزو کرے گا شاخ جھپ کے منہ کے کری جائے گی مختلف پانی اس کو دیے جائیں گے لیکن سب سے بڑا جنتی کے لیے اعزاز یہ ہوگا پورے پہ گی اس کو غلمان پہ گے لیکن سب سے بڑا اس کے لیے یہ اعزاز ہوگا وہ سکا ہوں غب ہوں شراب کہ ان کا رب دستے کرم سے شراب تہور کے جام پہ گا تو یہ ساری چیزیں آخر سے متعلق ہیں جہنم اور جنت پلسرات میدان حشر میدان حشر کی سختیاں بھی بہت ساری بیان ہوئی کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے سبب سے پسینے میں شرابور ہوں گے حضور اشار فرمایا کہ لوگ قبروں سے برہنا اٹھائے جائیں گے تو ملم ونی نظر آشا صدی کر اللہ تعالیٰ کپ کپ کپا گئی کہ حضور ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی فرمایا عائشہ معاملہ تو اس سے بھی سخت ہے کسی کو ہوش رہا تو شرم آئے گی نا ہر ایک کے توتے اڑے ہوئے ہوں گے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے عجیب کیفیت ہوگی اللہ اکبر لوگ اپنے اپنے گناہوں کے سبب پسینے میں شرابو کوئی گھٹنوں تک کوئی ٹکنوں تک کوئی کمر تک اور کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور وہ یہ یوں ہی پسینہ نہیں ہوگا جس طرح کا ہمیں پسینہ آتا ہے وہ گرم ہوگا گرم اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھا جائے تو وہ پگھل جائے اور اس پسینے کا ایک قطرہ اگر دنیا پہ ڈال دیا جائے بدبو سے دماغ پھٹ جائے اس پسینے سے اپنے اپنے گناہوں کے سبب سے لوگ شرابور ہوں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو اللہ کی رحمت کے سائے ملیں گے وہ بخاری شریف کی روایت عزور نے شاد فرمایا سب آت اللہ تعالیٰ فیض ہی یومالا ذلّہ اللہ ذیل امامن عادل و شاب النا شا آفی عبادت اللہ سات اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا وہ سات اشخاص کون ہے امام العادل عادل حکمران دوسرا وشابن نا شاہ آفی عبادت وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری آج ہم سمجھتے ہیں یہ جوانی ہے اس کو منشا اور مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے ابھی تو یہ جوانی کی بہاریں ہیں ترنگ ہے تو ابھی تو پورا پورا نفع حاصل کرنا چاہیے جوانی سے ابھی سے جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں اللہ اللہ کرنے لگ جائیں فقیروں کی صحبت میں بیٹھیں علماء کی مجلس اختیار کریں اچھی محافل میں پہنچیں یہ تو نہیں نا عمر بھائی وہ تو عمر آئے گی تو دیکھیں گے یہ تو جوانی ہے اور جوانی مستانی ہوتی ہے اس کو چوکوں میں گلیوں میں بازاروں میں سرما گروں میں کلبوں میں ہوٹلوں میں گزارو زندگی کے عیش اور زندگی کی لذتیں حاصل کر لو لیکن ہی جوانوں جوانی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری وقت پیری برگے ذالم میش ود پر گار اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شر فرمایا آنا حبیب اللہ الشاب حبیب اللہ لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں اور جوان جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ دیکھئے تو صحیح کتنی بڑی بات ہے کہ نوجوان اللہ کا حبیب اور محبوب کہلاتا ہے جو, جو جوانی کی خواہشات کو کچل کر اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے شبر گزارتا ہے۔ واقع کریم فرمایا وَشَابٌ نَشَعَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کو اللہ کی رحمت کے سائے نصیب ہوگی الٰہی کے ٹھنڈے سائے تلے اور جو اس سائے تلے ہوگا اس کو نہ پیاس ہوگی نہ بھوک ہوگی نہ رسوائی ہوگی اور اس کو جامع کوسر دیا جائے گا اور جس کو جامع کوسر مل گیا ایک گھونٹ بھی اگر اس کا پی لیا تو پچاس ہزار سال کے دن میں ایک لمحہ بھی اس کو پیاس نہیں لگے یہ زندگی جس پہ روسہ کرتے ہیں اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے ہم پتہ نہیں کیوں غافل ہو گئے ہم نے کبھی اس سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم تھوڑے سے عرصے کو خوبصورت بنانے کے لیے رنگین بنانے کے لیے پر آسائش بنانے کے لیے اس زندگی کو برباد اور تباہ کر لیتے ہیں جو ابدی اور سرمدی اور نہ ختم ہونے والی آپ ذرا اندازہ کیجئے ہماری ساری زندگی کتنی ہے 50 سال پنتالیس سال ایورج نکالی ہے ماہرین برہ سغیر کے لوگوں کی زندگی چلو پچاس سال لگا لو ساٹھ سال لگا لو ستر سال لگا لو یہ کل زندگی ہے نا اگر تب زندگی پائیں تو اتنی زندگی 70 سال لگا لو چلو اسری سال لگا لو لیکن آخرت کا ایک دن صرف ایک دن پچاس ہزار سال کا تو ذرا تصور تو کریں ذرا کیلکولیٹر لے کے کسی میں حساب تو کرنا کہ یہ ساری زندگی ایک طرف اور پچاس ہزار سال کا ایک دن ایک طرف تو جو اس دنیا کو سنوار کے اس دنیا کو برباد کر لیتا ہے اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے اس سے یہ یقین ہے کہ آخرت آنی ہے اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے اس نے چاہا تو بخش دے گا اور اگر ہمارے عمل کی ہمیں سزا ملے تو کوئی روک نہیں سکتا ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے حضرت میرے فاروق علی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک میں نہ بن جاؤں اور اگر مجھے یہ خبر ہو کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے تو ایک بندہ جنت میں جائے گا تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک کبھی میں ہو جاؤں میں اس کی رحمت سے یہ توقع اور امید رکھ تو یہ بار ذہن نشین رہے کہ بڑے بڑے لوگ جن کی زندگی تقوی تہارت سے عبادت تھی وہ اپنی زندگی کتنی احتیاط سے گزارتے تھے لیکن اس کے باوجود خشیت الہی کے جذبے کتنے تھے ہم بھول گئے ہیں کہ مالک کی حضور پیش ہونا اور یہ بات پکی ہے اگر آنکھیں بند کر لیں اور دنیا کی مستی میں کھو جائیں اور پرواہ نہ کریں یہ الگ بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرحلہ آنے والا نہیں ہے بلی کو دیکھ کر کبوتر نہ آنکھیں بند کر دیتا اس کے فطرت ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بلی کی نظروں سے اجل ہو گیا لیکن دو لمحوں کے بعد جب بلی کے خونی پنجے اس کے سینے کو چیل رہے ہوتے ہیں پھر سے پتا چلتا ہے کہ میرا آنکھیں بند کر دینا چشم پوشی کرنا مجھے بلی کے و وغب سے بچا نہیں سکا اسی طرح اگر ہم چند لمحوں کے لیے اپنی دنیا میں مگن ہو جائے اپنے جہان میں لگ جائیں اور چشم پوشی کرنے آخرت سے تو کیا ہمارا آخرت سے قبر سے حشر سے موت سے اور والے جتنے بھی مراحل ہیں ان سے چشم کوشی کر لینا کیا ان معاملات کو ہمارے سے دور کر دے گا وہ تو بدستور اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کس وقت پیغامیں جل آ جائے موم کو آپ رکھ دیں دھوپ میں تو کتنی دیر تک اتنا وجود برکرا رکھ پائے گی برف کترہ کترہ پگل پگل کے پگل جائے گی جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو پھر کام جلدی زیرو تک پہنچ جاتا ہے یہ سانسوں کی گنتی الٹی شروع ہے زندگی کی برف پگھل رہی ہے ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم چھوٹے ہو رہے ہیں ایک ایک لمحہ ہمارا ایک ایک قدم اٹھنے والا موت کے قریب ہو رہا ہے اور موت کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کتنی دیدہ دلے رہی ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کرتے وہ شخص کتنا غافل ہے جسے یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے اور پھر وہ پریشان نہیں ہوتا اور اب اچھے اعمال کی کوشش نہیں کرتا تو آخرت کا عقیدہ ہمیں جو مسلمانوں کو عقیدہ یاد دیا گیا ہے یہ عقیدہ انسان کی زندگی میں عمل کی بہار لاتا ہے رونق لاتا ہے عمل کی کہ چلے گئے دوسرے میں نے بھی چلے جانا ہے اور وہاں ایک ایک ذرے کا حساب لیا جانا ہے ثم لا تسالون یوم یزن عن النعیم اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج مجھے بھی موقع ہے آج آپ کو بھی موقع ہے۔ آج زندگی کی ڈوری لٹکی ہوئی ہے سانس چل رہی ہے۔ آج اگر توبہ کریں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج اگر ہاتھ پھنائیں تو مالک قریب ہو کے بند رہا ہے۔ ابھی مغرب سے سورج دلو نہیں ہوا ابھی بابے توبہ واہ ہے, کھلا ہوا ہے ہماری زندگی صحت سب کچھ موجود ہے اب اگر ہم اس کے حضور توبہ کے آنسوں سے اپنے گناہوں کے دفتر میں لکھی ہوئی بدیوں کو مٹانے کی کوشش کریں تو وہ مٹ سکتی ہیں بلکہ وہ نیکیوں میں بدل سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں من کم اللہ زمبا لہو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے کوئی گنا کیا ہوا ہی نہیں ہے سارے گنا اس کے مٹ جاتے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو. یہ کتنی کرم نوازی اگر ایسا موقع بھی نہ دیا جاتا جو کر لے تھے اس کی سزا ہو کے ہی رہنی ہے پھر تو پھنس گئے تھے مسئلہ بن گیا تھا لیکن یہاں ہے تم نے جتنے مرضی گناہ کیے ہے آؤ مالک کی چوکٹ پہ آ جاؤ ندامت کا اظہار سار ہو جاؤ اور ہاتھ پھیلا کے کہو مالک ہم سے غلطی ہوگی ہم تجھے بھولے رہے دنیا کی بھول بھلوں میں پسے رہے ہمیں پتہ ہی نہیں خط ہے تیرے حضور ہم نے پیش ہونا ہے اور اس کا ایزان یقین تو تھا لیکن شیطان نے ایسی غفلت تاری کر دی کہ ہم سے کتنی خطائیں سازت ہوگی اب دیکھ تیرے بندے پلٹ کے بلا کر تیری چوکھٹ پہ آ گئے مالک تو کریم ہے ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ بلا کر میرے در پہ آیا ہے نا تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مت خرد کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جب کوئی بندہ جنگل میں جا رہا ہو تو جنگل کے اندر اس کا اونٹ گم ہو جائے جس کے اوپر اس کے کھانے کا سامان بھی تھا اس کے پینے کا پانی بھی تھا اور وہ سو گیا اونٹ گم ہو گیا اب وہ اٹھا دائیں بائیں دیکھا اونٹ نہیں مل رہا سہرا ہے اب اس کا کھانا بھی وہی پانی بھی وہی اسی اونٹ پہ اب وہ موت کا انتظار کرنے لگا تھک ہار کے اور اچانک اس کی آنکھ لگ گئی پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا تھا تو وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ کہنا تو یہ تھا نا کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب تو اس نے جلدی میں اور اس قدر سے خوشی ہوئی کہ خوشی سے مغلوب ہو گیا اور اسے لفظ بھی یاد نہ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اے میرے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب یعنی اس نے یہ خوشی سے کہا اس قدر مغلوب ہو گیا تو فرمایا کہ صحابہ اس بندے کو جب اونٹ مل گیا اور اس نے مغلوب ہو کے یہ بات کہی بتاؤ اس کو اونٹ ملنے سے کتنی خوشی ہوئی باقی حضور بہت زیادہ فرمایا جس قدر اونٹ ملنے سے اس کو خوشی ہوئی جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح بلا جس نے جرم کیا ہوا ہو جو بھاگا ہوا ہو جب پلٹ کے آئے تو کیا حالت ہوتی باپ کے گھر سے بھاگا ہو یا ماں کے پاس سے بھاگا ہو استاد سے بھاگا ہو یا تھانے سے بھاگا ہو جیل خانہ سے بھاگ گیا ہو یا کسی اور جگہ سے بھاگ گیا ہو بھاگا جب پلٹ کے آتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے لیکن یہ در ایسا در ہے جب بھاگا ہوا پلٹ کے آتا ہے اللہ کی رحمت بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے میرے بندے تو واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ جلا کی رحمتیں بھر کر اپنے اس بندے کا استقبال کرتی ہیں تو اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے میں یہی کہوں گا کہ آج موقع ہے اللہ نے صحت دی ہے اللہ نے جوانی دی ہے اگر کوئی بڑھاپا ہے تو بڑھاپے میں بھی توبہ اب تو وہ کیا کہتے ہیں سورج غروب ہونے کے قریب ہے ڈیگر تے دن گیا محمد اڑک نو ڈوب جانا کہ تو پتہ بچے بوڑھے جوان کا بھی نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں معاشرے میں ذرا نظر دوڑا کے دیکھو بچے زیادہ نظر آتے ہیں یا بوڑھے یا جوان کہا تمہیں بچے زیادہ نظر آئیں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جوان کم ہوتے ہیں زیادہ بچپن میں مر جاتے ہیں۔ تو پھر دیکھو جوان زیادہ ہیں یا بوڑھے زیادہ ہیں کہا بوڑھے کم نظر آئیں گے جوان زیادہ نظر آئیں گے۔ کہا کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بڑھاپے تک کم پہنچتے ہیں زیادہ لوگ جوانی میں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور اگر کسی کو اللہ نے یہ مہلت دے دی کہ وہ بوڑھا ہو گیا تو پھر اس کو اب بڑھاپے میں بھی اپنے رب سے دور نہیں رہنا چاہیے اور جوان کو جوانی کے لمحوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے رب کی حضور وجو لانا چاہیے لے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے آخرت کا عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر ہو اور اسے یقین ہو کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور یہ عقیدہ اور یہ ازعن و یقین اس کو آخر کی سختیوں سے بچا سکتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے میں اور آپ تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں پوچھا گیا نا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے اس کی فجر کی نماز پڑھی ہے پتہ نہیں زہر پڑیں گے یا کہ نہیں کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہا زہر پڑی ہے پتہ نہیں اثر پڑیں گے یا کہ نہیں کہا طول عمل کی بات کہی کہا اثر پڑی ہے پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں ایک نے بولا ایک رکت پڑی ہے پتہ نہیں دوسری رختے بھی پڑیں گے کہ نہیں فرمائیے سب کچھ تم کہتے ہو میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا نہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے ہم سمجھ یار یہی تو بھی تھا تھوڑی دیر قبل لیکن اچانک موت دبوچ لیتی ہے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آن پہنچے اور کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بار بار توبہ کا موقع دیا اور اس انداز سے پچھلی امتوں کو سہولت نہیں تھی جس انداز سے امت مصطفیٰ کو کی تھا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا بھی عمل کرو گے اس امت کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے تھوڑے عمل پہ بڑا جد و رکھا گیا آقا کریم فرمایا ایک بندہ فجر سے زہر تک کام کرتا ہے اس کو ایک جرم ملتا ہے ایک زہر سے اثر تک کام کرتا ہے وقت تھوڑا اس کو آدھا درم ملنا چاہیے لیکن اس کو بھی ایک جرم ملتا ہے اور ایک بندہ اثر سے مغرب تک کے وقت میں کام کرتا ہے اس کا وقت اس سے بھی تھوڑا لیکن اس کو دو جرم ملتے فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے دوسری مثال نثارا کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے تو کیسی لوٹ سے لگی ہوئی ہے اور ہم کتنے محروم ہیں ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہمارے لیے پیدا کی گئی تھی جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی تھی اور جن کی تخلیق کا مقصد ہماری ضرورت کی کفالت کرنا تھا اور ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بچہ جب میں مادر میں ایک سو بیس ہے فرشتہ آ کے اس کا رزق لکھ جاتا ہے تو جو لکھا گیا اس سے زائد ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا اور جب لکھا گیا اس سے قبل نہیں ملے گا تو ہمارا یہ کام نہیں تھا جو ہم کر رہے ہیں ہمارا کام تھا اپنے رب کو راضی کرتے اور اس آخرت کے دن کے لیے تیاری کرتے ویسے ڈر تو رہتا ہے ہر شخص کو موت کا امام غزالی فرماتے ہیں وہ بھی تین طرح کا ڈر ہے کچھ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں اگر میں مر گیا تو میری زندگی کی لذتیں چھن جائیں گی اب تو میرا وقار ہے مسند ہے عہدہ ہے شان و شوقت ہے زندگی کی لذتیں ہیں دوست احباب کا ماحول ہے خوش گپیاں ہیں اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ جاتا رہے گا اس وجہ سے وہ موت سے ڈرتا ہے یہ ڈر انسان کی زندگی میں ایش و عشرت کو بڑھا دیتا ہے بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ دیست بابر عیش کے اللہ کی زندگی بار بار نہیں ملے گی یہ ڈر مضموم ڈر ہے کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بوڑھے ماں کا کیا بنے گا میں تو گھر کا واحد کفیل ہوں اور میرے ماں باپ کو اگر میری وفات کی اچانک خبر پہنچ جائے بڑھاپے میں اب وہ ہیں انہوں نے پالا پوسا جوان کیا اب میرے سے نفع حاصل کرنے کے دن ہیں ان کے اگر میں مر گیا تو ان کے دل پہ کیا بیتے گی میرے بچے یتیم ہو جائیں گے دھر دھر کے دھکے ان کا مقدر ہوں گے میری بیوی بیوہ ہو جائے گی وہ اس خیال سے ڈرتا ہے میرے دوست کس صدمے میں دو چار ہوں گے وہ اس خیال سے تڑپ جاتا ہے اور موت کا خوف اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے یہ ڈر بھی انسان کی زندگی میں لالچ کو حوث کو بڑھا دیتا ہے اکٹھے کر لو تاکہ بعد والے پریشان نہ ہو جو کچھ آج کل ہے ہو رہا ہے تیسرا ڈر امام غزالی فرماتے ہیں ایک مومن کا ڈر ہے اور وہ سوچتا ہے اگر میں اچانک اب مر جاؤں تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکوں گا میرے پلے کمائی کون سی ہے ماضی کو دیکھو تو گناہوں سے لتڑا پڑا آمال کا دفتر دیکھو تو خالی تو کون سی شہ ہے میرے پلے کس منہ سے جاؤں گا اپنے رب کے ہاں حضرت سری سکتی ایک بزرگ ہیں حضرت جنیادی بغدادی کے شیخ اور ماموں لگتے ہیں رشتے میں فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا اس نے مجھے کیا دیا اور میں نے کیا کیا اس کے لیے اور حضرت اقبال علامہ اقبال کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں رسول کریم کا سامنا کیسے کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں مرض کرتے ہیں تو تو غنی دو عالم من من آز نگاہ مصطفیٰ پنہا اے اللہ میرا حساب نہ لینا مجھے یوں ہی معاف کر دینا اور اگر میرا حساب لینا ضروری ٹھہرا تو کم از کم حضور نہ لینا, لینا مجھے حضور سے شرم آئے گی تو دیکھیے یہ تھا خوف اور یہ تھی خشیت تو یہ مقصد موت کا یہ اس انداز سے ڈر کہ اگر میں اچانک مر جاؤں تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک موتیں واقعہ ہو رہی ہیں بندہ توبا کو مؤخر کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار ابھی میری عمر نہیں ہے انشاءاللہ کوئی کہتا ہے بس شادی میری ہو لے پھر اس کے بعد میں یہ کروں گا کوئی کہتا ہے بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں اس کے بعد میں نے حج کرنا ہے پھر بچوں کی شادیاں کرنی ہے پھر میں ہوں گا مسجد ہوگی یہ ایسے ایسے باتیں کر رہے جس کا سب کچھ اس بندے کے قبضے میں ہو کس نے یہ سب کچھ کرنا ہے جب کہ یہ تو اپنی ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے اسے تو ایک سانس کا نہیں پتا جو اندر گئی ہے وہ باہر آئے گی کہ نہیں جو باہر ہے وہ اندر جائے گی کہ نہیں جس بندے کا اتنا اختیار بھی نہیں ہے اپنی سانس پہ وہ کہہ رہا ہے ریٹائرمنٹ لے لوں پھر میں بچوں کی شادیاں کر لوں پھر میں حج پہ جانا ہے پھر آ کے میں ہوں گا مسجد ہوگی اور سنگے درے محبوب ہوگا پھر میں جو ہے انشاءاللہ شاء دیکھنا کیسا میرا زندگی کا رنگ بدلتا ہے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے ابھی میں جوان ہوں بس تھوڑی عمر اور ہو جائے بس آپ انتظار کر لیں یہ وہ کہہ رہا ہے یہ نفس اندر سے آوازیں دے رہا ہے یہ شیطان اس کو ایسی باتیں سکھا پڑا رہا ہے تاکہ وہ توبہ کو مؤخر کر لے اور اچانک اگر موت آ جائے تو یہ بری موت مرے کیونکہ اچانک موت سے تو حضور نے بھی پناہ مانگی نا اللہ من المت الفجات اچانک موت سے میں تیری پناہ مانگ یعنی اچانک موت سے پناہ مانگی آج کل تو کئی ڈھب ہیں اچانک موت کے ایکسیڈنٹ ہو گیا بم دھماکے ہو گئے بیماریاں ایسی ہیں اچانک بندہ اس دنیا سے چلا جاتا اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی تو انسان توبہ کو مستقبل پہ مؤخر کرے تو ایک تو اسے مستقبل کی خبر نہیں ہے اور دوسرا اب وہ مؤخر کر رہا ہے جو حالت اس کے دل کی اب ہے تو اس کے باوجود وہ مؤخر کر رہا ہے تو جب چار سال گزر جائیں گے دل اور سخت ہو جائے گا تو کیا پھر اس کو ہو سکتا ہے خیال بھی نہ آئے کہ میں توبہ کر لوں تو جو حالات اب ہیں وہ شاید اس وقت نہ ہو تو توبہ میں تاخیر کرنا یہ بھی بہت بڑی معرومی ہوتی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے اپنا راستہ دے دے تو وہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کرے وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے یہی بندے کے لیے اعزاز ہے اور یہی بندے کی حقیقی سرخروئی ہے عقیدہ آخرت ایک بڑا وسیع مفہوم ہے اور اس کے عنوان سے بہت کچھ کہنے والا تھا لیکن آج کی نششت میں اسی عنوان سے کچھ باتیں میں آپ کی گوش گزار اس امید سے کی ہیں شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات اور میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت میں بیٹھیں اور اپنے معمولات کو بہتر رکھیں برے لوگوں کی صحبت سے بچنا بہت ہی ضروری ہے جو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شرط فرمایا المر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے جب وہ کسی سے دوستی لگانے لگے تو وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے اس لیے ہم نے کسی سے تعلق جوڑتے ہوئے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے معمولات کیا ہیں اگر کوئی غافل ہے تو پھر نمازی کو بھی وہ غافل کر دے گا اور اگر کسی نماز پڑھنے والے سے دوستی ہے تو پھر ایک دن وہ اس کو کھینچ کے مسجد کی طرف لے جائے گا اس لیے میں اور آپ اپنی دوستیاں اپنے دائیں بائیں کے ماحول اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کیا کرو اور اچھی چیزیں سننے کو ملیں تو اس کے لیے وقت نکالا کرو اللہ مجھے آپ کو توفیقِ کے عمل عطا کر دے اور میری دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ اگر میرے دل کو دیکھ سکے تو میرے دل کے اس وقت جذبات کیا ہیں میرے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کے لیے اس مجلس میں موجود نوجوانوں کے لیے بالخصوص بے پناہ محبتوں کے جذبات ہیں اور میرے دل کی آرزوئیں اور تمنا یہ ہے مالک ان سب ساتھیوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دیں اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں تو بات یہاں سے چلی تھی کو جوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری اور اگلا فرمایا کل بہ مل مساجد وہ آدمی جس کا دل مسجد کا رہتا ہے اس کو ڈھونڈو تو مسجد میں ملے گا تلاش کرو تو اللہ کے گھر میں ہوگا لوگ تو کہتے ہیں فلاں مسیتڑ ہو گیا لیکن اس مسیطڑ کی قدر و قیمت کا کل قیامت کے دن خبر ہوگی پتہ چلے گا اور چوتھا شخص ہو امرا تن ذات و منصا بن ب جمال فقال خاف وہ مرد وہ جوان جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ عورت معمولی نہیں تھی ذات و منصا بن حسن کی پیکر تھی اور صاحبے منصب تھی اس نے اس کو اپنی طرف لبانا چاہا اب اس نوجوان نے کیا اس کی پیشکش کو قبول کر لیا قدموں میں بچتے ہوئے حسن کو اس نے ٹھکراتے ہوئے کہا إنیا خاف اللہ. تیری بات کیسے مانو مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے یہ کہہ کے کہ اس نے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس جوان کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمایا کام اس نے بہت بڑا کیا بہت بڑی بات تھی جو اس نے کی اور یقیناً اس کو اس کا کل قیامت کے دن عطا کیا جائے گا وراج اللہ نے اور وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے جئے۔ اللہ کے لیے ملے اور اللہ کے لیے الگ ہوئے واج السدا کا بھی سادہ تعالیٰ شمال ہو ماتن فکو یمین ہو اور وہ شخص جس نے خلوت میں کسی کو صدقہ دیا اور دائیں نے صدقہ کیا بائیں کو خبر نہ ہوئی اور من شخ... ففادت ہو تنہائی میں بیٹھا تھا اللہ, اللہ جپ رہا تھا کہ اس کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو چلک پڑے ففادت اے ہو آنکھیں بہ پڑی پھر کیا ہوا اللہ کے محبوف ماتیں کال قیامت کے دن اس نوجوان کو بھی شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کی حشر کی اس کڑک دھوپ میں اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے اور حضور کا دامان رحمت ہم سب کو نصیب ہو جائے میری دعائیں مجھے پتہ ہے میرے اندر کیا جذبات ہیں اللہ کرے وہ جو جذبات ہیں میں اپنی زبان پہ اس کو نہیں لا سکا اور نہ میری زبان میں اتنی سکت ہے کہ میں اندر کی کیفیت کو اس درد کو اور آپ لوگوں کے لیے جو محبت کی کیفیات ہیں اس کو زبان کی نوک پہ لے آؤں بس جو جذبات ہیں اللہ وہ قبول کر لے اور آج کس نشست کے اندر کوئی بھی خالی نہ رہے اللہ مجھے اور آپ سب کو سچی اور حقیقی توبہ عطا فرما دے دعوانا ان الحمد للہ بال